النجم النظم کر چکا ہوں تین سورتیں ہم نے پڑھ لی اس گروپ کی سورت عقاف وہ جامع ہے منفرد مزاج کی پھر سورت الزاریہ اور سورت الطور یہ آپس میں جوڑے کی شکل میں اس میں آپ نے نہیں دیکھا کسی بھی رسول کا تذکرہ اس میں جو بھی ہے یا قیامت کے احوال جنت دوزخ اور یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اللہ کی قدرت ہے اب یہ جوڑا ہے سورت النجم اور سورت القمر اس میں بعض مدامین خاصے مشکل بھی ہیں دونوں صورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذا میں ہوا قسم ہے ستارے کی جبکہ وہ گرے اور عجیب بات یہ مشابہت یہ ہے کہ اگلی سورت جو ہے اقتربت سات ون شکل کمر چاند کا پھٹ جانا دو ٹکڑے ہو جانا یہاں ستارے کا گرنا منج میں گاہ ہوا ستارے کی جبکہ وہ گرتا ہے یہ ہوا کے ساتھ ہوا جو بنتا ہے فیل ماضی تو ہوا یہ کہتے ہیں گرنا نیچے کو اترنا اور ہوا یہوا اس کے بعد ہوا نفس خواہش نفس اس سے گزارا یا بنتا ہے منج میں گاہ جب قسم ستارے کی جب وہ گرے ماں واہدم و ماں ستارہ گرتا ہے گر سکتا ہے تمہارا یہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ بھٹک سکتا ہے نہ گمراہ ہو سکتا ہے مہا و صاحب کمب وما واہ نوٹ کیجئے گا یہ اس کا مسنہ جو ہے اس مضمون کا آپ کو ملے گا آخری پارے میں سورج تقریر ہوئی وہاں بھی کا و کم کا ہے صاحب کمب مجنون و لو بل و فکر مبین وما بما ہوا بے قول شہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے ایک تجھے کہ جب حضرت جبریل وحی لے کر آتے تھے تو آپ کو نظر تو, تو کچھ نہیں آتا تھا فرشتہ نظر تو نہیں آتا تھا وہ تو عرض کیا وہ تو ایک عالم امر کی شہ ہے اور جو حضور کی شخصیت میں جو عالم امر کا حصہ ہے روح اس پر براہ راست اس کا رزول ہے وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا اس وہی کو آپ اپنے ان کامروں سے نہیں سنتے تھے وہ تو نغمہ وہی ہے نقبہ جس کو روح سنے اور روح سنائے اور ویسے جب حضرت جبرائیل آتے تھے انسانی شکل میں وہ ایک بالکل دوسری شکل ہے وہ تو یہ کہ حضرت داحیہ کلبی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہت حسین صحابہ میں سے بہت صحیح حسین انسان تھے ان کی شکل میں بھی لوگ ان کی صورت میں حضرت جبرائیل آتے تھے لیکن وہ وہی نہیں شمار ہوتی ہم نے امر سننا وہ حدیث جس میں جبرائیل آئے اور حضور نے فرمایا جبریل تھے جو تمہیں تمبارہ دین سکھانے آئے تھے لیکن وہ قرآن میں نہیں ہے عمر سننا ہے وہر نہیں ہے البتہ یہ کہ حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملکی شکل میں حضور نے اپنی ان آنکھوں سے دو مرتبہ دیکھا ہے ایک مرتبہ بالکل آغاز میں جب حضرت جبرائیل جو ہیں ایسے ظاہر ہوئے حضور اتر رہے تھے غار ہرا سے جبل نور سے تو آپ کو آواز آئی یا محمد یہ پہلی وحی کے بعد جو فطرت ہوئی ہے کچھ عرصے کے لیے وحی رکی رہی اس وقت واقعہ ہے پیچھا آپ نے سامنے دیکھا پیچھے دیکھا کوئی نہیں نظر کوئی نہیں آیا پھر تھوڑی دیر آپ چلے گی. شاید مجھے کوئی توقع لگا ہے ایسی میں نے سنا ہے کوئی آواز نہیں تھی پھر چرا یا محمد پھر دیکھا دو تین مرتبہ کوئی نظر نہیں آیا کچھ خوف سا محسوس ہوا تیسری مرتبہ یا محمد تو اچانک ہزار کی نگاہ اوپر اٹھی تو حضرت جبرائیل فرشتے کی جو اصل شکل ہے اس میں وہ تھے افق پر اور پورا افق بھرا ہوا تھا اس تو اصل منع کی صورت میں حضرت جبرائیل کو حضور نے اس وقت دیکھا اور ایک دیکھا ہے پھر ان ددرت شب میراج میں جب ساتھ آئے ہیں لے جانے کے لیے انسانی شکل میں تھے کوئی سواری بھی ایسی تھی جس کو کہ مراخ کہا جاتا ہے وہ بھی محسوس ہے تھی لیکن یہ کہ جہاں انہوں نے کہا ساتھ میں آسمان پہ جا کر کہ بس اب آگے میری گنجرا اب آگے آپ کو اکیلے جانا ہے اس سے آگے اگر میں گزرا میرے پر جل جائیں گے میں سوز کجل رہا میں پرم اگر یک یکسرے منہ بڑکڑ پرم اگر میں نے اب اس سے آگے ایک بال برابر بھی میں آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے اب آگے آپ کا کام اس وقت بھی وہ ان کی اصل شکل میں ظاہر ہوئی حضرت جبعیر علیہ السلام یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ جیسے محدثین جو ہیں وہ اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ حضور سے کس نے سنا اس سے جو روایت کر رہا ہے کہ میں نے اس صحابی سے سنا جو تابعی ہے آیا ان کی ملاقات بھی ثابت ہے کہ نہیں تابعین کے طبقے کا ایک شخص وہ ہے کہ جس کی عمر ابھی چھ برس کی تھی کہ وہ صحابی فوتوی ہو گئے اور وہ کہہ رہا ہے میں نے ان سے سنا تو پھر وہ حدیث جو ہے محدثین اس کو قبول نہیں کریں گے تو دیکھتے ہیں کہ لنک جو ہے مضبوط ہونا چاہیے روایت ہے نا انفلاں انفلاں انفلاں انفلا. حضور سے فلاں صحابی نے سنا اس نے, اسے اسے اس نے سنا اس استابی نے سنا یہ لنک جو ہے یہ ملاقات ثابت چاہ ہونی چاہیے تو چونکہ جو حدیث اللہ ہے یہ قرآن کیا ہے حدیث اللہ یہ حدیث ہے. احسن الحدیث اللہ الزیحد اللہ آخل الحدیث کتاب متشاب مسالیہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ جمر میں اس حدیث کیا؟ یہ حدیث اللہ اللہ سے کس نے سنا جبرائیل نے جبرائیل سے کس نے سنا محمد نے تو ان کی ملاقات ثابت ہے اصل ملکی شکل میں حضرت جبرائیل کا دیکھا جانا اس اعتبار سے بہت اہم ہے اس لنک کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اس کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے ما و صاحب کمبھ ماغواہ تمہارے یہ ساتھی ہیں لوگوں یہ محمد نہ بیٹھ کے ہیں اور نہ بیراہ ہوئے ہیں نہ بھٹکے ہیں وما ینت کو انل اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے جی سے نہیں کہہ رہے خواہش نفس سے نہیں کہہ رہے وا نہیں ہے یہ مگر وحی جو ان کی طرف کی جا رہی ہے شدید انہیں تعلیم دی ہے سکھایا ہے اس نے جو بہت طاقتور وقت والا ہے یا حضرت جبرائیل ہیں جمراد ہیں اللہ شلید الکوا یہ قرآن کس نے سکھایا محمد کو شدید الکوا زن وہ بڑا غور آور ہے پس طوا وہ سیدھا ہوا وہ ابلوفقل آلہ اور افق اعلی کے اوپر وہ محمد کو نظر آ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم سما دنا پتہ پھر ذرا ریسے کو لٹکا قریب آیا کہ بک اوسنا اور پھر وہ اتنے قریب آ گیا کہ جیسے دو کمانوں کا فاصلہ ہو یا اس سے بھی قریب پھر اس نے وحی کی اللہ کے بندے کی طرف جو وحی کی وہی کون سی تھی وہ ہے اصل میں وحی رسالت وحی نبوت جو تھی وہ تو شروع میں آ چکی اس کے بعد یہ فترت ہو گئی تھی کچھ وقفہ پڑ گیا تھا شروع میں وہی جس سے کہ حضور کی نبوت کا ظہور ہوا ہے وہ تو ہے اقرا بسم الب الزی خلق خلق المسانا ربکل النزی اللہ قلم اللہ المسان لیکن اب یہ سورہ مدثر کی آیات اس وقت نازل ہوئی یا یوہل مدسر جب حضور گھر آ گئے اور پھر آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا خوف دادا تھے جو کہ جو دیکھا تھا ملک کی شکل فرشتے کی شکل اب وہ تو حضور ہی نے دیکھا جو دیکھا ہم تو نہیں سمجھ سکتے کہ آپ نے کیا دیکھا لیکن یہ کہ اس کے بعد آپ آئے آپ نے کہا مجھے قبل اڑا دو لحاظ اڑا دو لحاظ میں اوڑ کر آپ لیٹ گئے تو پھر وہی یا یوہل مدثر فکبر اے رحاف ملی پٹ کر لیتے والے کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرنا شروع کر دو لوگوں کو اور تمہاری اس دعوت کا آغاز تو انذار ہے اور اس کا ہدف دنیا میں تقریر رب ہے رب کو بھار کرو اس کی بڑائی منواؤ اس کی بڑائی نافذ کرو اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے اللہ محسد القوا زبرن فسطوافقنا فتح قوسین او نہ ما فو دو مارا جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل و دماغ نے اسے جھٹلایا نہیں یعنی کہا کہ نہیں یہ کیا ہے دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ غیر معمولی سی بات آپ دیکھیں تو ایک شخص ہو جاتا میں خواب دیکھ رہا ہوں یا حقیقت دیکھ رہا ہوں آئی بیم بیداری تو یادم یاد خواب ای میں دیکھ رہا ہوں یہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ بیداری میں دیکھ رہے ہیں یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں تو غیر بتوق چیز لیکن نبی کو کوئی شک نہیں ہوا ما قذب الفاظ مارا یقصوی کے ساتھ دل و دماغ اور جو بھی آپ کی آنکھ دیکھ رہی تھی ان میں کوئی کانفلکٹ نہیں تھا ماں کزب الفاظ و مارا تمہاروں نہ تو کیا تم اس سے جگڑتے ہو اس چیز پر کہ جسے وہ دیکھ رہا ہے اقبال نے کہا نا کلندر کہ ہرتے گوئن دی میں گوئن جو شخص اپنا دیکھی ہوئی چین بیان کر رہا ہے تو مجھ سے جگڑ رہے ہو تمہارے لیے تو وہ ایک غیب کی خبر ہے اس نے تو دیکھا ہے افا علاما یرا ولقد اس نے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا کہاں دیکھا اند سندر تل منتہا شبے میں راج میں سندر منتہا کوئی بیری کا درخت ہے وہ کیسی بیری ہے ساتویں آسمان کی بیری وہ آخری حد ہے مخلوق کوئی اس سے آگے نہیں جا سکتے اس المنتہا منتہا نہایت حد جہاں کی حد ہو گئی وہاں تک حضور پہنچے ہیں سلت المنتہا تک اندہا جنت الماوا اور سب سے اونچی جنت ہوگی جنت الماوا وہ اس کے قریب ہی ہے وہ بھی ساتویں آسمان پر ہے یہ تو درجہ بدرجہ ترقی ہوتی جائے گی نا پہلی دیافت جو ہے پہلی نزل جو ہے وہ تو اسی زمین پر ہو جائے گی پھر جو ترقی ہوگی اپنے اپنے مدارس اپنے اپنے مراتب اپنے اپنے مقامات اپنے اپنے ایمان کی گہرائی اپنے اپنے اعمال صالحہ اپنا اپنا انفاق مال و جان اس کے حوالے سے درجے ہوں گے اندراج میں تلما ہوا اس یق س کا ماں جبکہ ڈھانپے ہوئے تھا اس بیری کو جو ڈھانپے ہوئے تھا تمہیں کیا بتائے کیا ڈھانپے ہوئے تھا تم نہیں سمجھ سکتے جیسے کس طریقے سے اس یق سا کوئی انوار الہیا کا کوئی ایسے ایسا نزول ہے وہاں جو زبان میں ادا نہیں ہو سکتا کوئی الفاظ نہیں ہے کہ جو ان کی تعبیر کر سکے اس پر الوار الہیہ کا کوئی نزول ہے اس یق سدھ رہا تھا جبکہ چھایا ہوا تھا اس میری کے اوپر جو چھایا ہوا تھا جبکہ ڈھانپا ہوا تھا اس بیری کو جس میں ڈھانکا ہوا تھا ماںل بسر و ماتا نبی کی آنکھ اس وقت نہ کج ہوئی نہ حد سے بڑھی یہ دو انتہائیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ آپ کسی انٹینس لائٹ کو فیس نہ کر سکے تو نگاہ ہٹائیں گے آپ یہ جھپک لیں گے فیس نہیں کر سکتے اگر آپ میں ہمت نہیں استداد نہیں ہے نبی کا ظرف اتنا تھا کہ انہوں الٰہیہ کا براہ ہراس مشاہدہ کیا ہے اور نگاہ آپ کو ادھر ادھر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی لیکن توا ایک حد ادب بھی ہوتا ہے جس سے آگے انسان کو نہیں جانا چاہیے نگاہ جو ہے اس نے بے ادبی کے روش بھی اختیار نہ کی علامہ اقبال نے واقعہ یہ کہ اس آیت کو میں نے سمجھا علامہ اقبال کے شعر سے اور اکثر و بیشتر لوگ نہیں سمجھ سکے اس آیت کو ذوق و شوق کے نام سے جو ان کی نظم ہے بالا جی میں وہ میرے نزدیک ان کے شاعرانہ جو ان کی استداد ہے اس میں بلند بلندری نظم ہے وہ جہاں تک پیغام ان کا جو ہے امت مسلمات کے لیے اس کے لیے ابلیس کی مجلس سے شورا وہ کلائمیکس ہے اور وہ ہے بھی ان کے آخری زمانے کی نظم ہے سن چھتیس میں انہوں نے کہی ہے اس کے بعد تو بیماری اتنے رہے بہت کم اشار پہ رہے ہیں لیکن اس میں ذوق و شوق میں ایک شعر ہے میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا این وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا, تھا. گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب میری نگاہ بے ادب بہانہ تلاش کرتی رہی کہ میں مشاہدہ براہ راست کروں حالانکہ عین وصال ہے اس وقت لیکن یہ کہ میرے اندر حوصلہ نہ تھا کہ میں حسن کا براہ راست مشاہدہ کر سکوں مثال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب یہاں ان دونوں چیزوں کے برس بات ہے جو اقبال اپنے بارے میں کہہ رہا ہے میں تو بے ادب بھی ہوں اور میں تو چاہتا تھا کسی طریقے سے حد ادب سے تجاوز کر کے دیکھوں لیکن میرے اندر تو حوصلہ نہیں تھا محمد میں وہ حوصلہ تھا دیکھا ہے براہ راست دیکھا ہے نگاہ جما کر دیکھا ہے لیکن ایک حد سے تجاوز نہیں کیا حد ادب کے اندر رہے لقت رامت ربلبرا دیکھا انہوں نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کو اب وہاں جا کر جو مشاہدہ ہوا ہے وہ تو اللہ کی عظیم ترین آیات کا ہے اور اسی سے ذرا حقیقت دلیل ہے ام ملمو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے شب میراج میں بھی حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا اللہ کی عظیم کریم آیات کو دیکھا جو تجلی تھی اس وقت اللہ کی حضرت عائشہ سے نکل کر کہنا تو یہ کہ نور اللہ یرا وہ نور ہے دیکھے کیسا جا سکتا ہے مہاراج وہاں بھی قرآن جو کہہ رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کو دیکھا نہیں جیسے کہ وہ جو شب مراج میں پہلا سفر کا حصہ تھا زمینی مسجد حرام سے مسجد اقساطت سبحان اسراب عمدہ مِنَ لینم من المسد الحرام بارکنا حَوْلَهُ لہ مِنْ آیاتنا وہاں پر بھی اللہ نے اپنی آیات کا مشاہدہ کرایا لیکن وہ زمینی آیات ہے اللہ کی وہ برکات جو ہیں زمینی ہے یہ تجلی جو ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے وہ شدت المنتہا پر آخری حد ہے مخلوق کی آخری حد ہے اس سے آگے کہیے حرم ہے ہری ذات ہے اللہ کی جس میں کسی غیر کا کوئی دخل ممکن نہیں اس حد پر جا کر جو وہاں تجلیات باری تعداد تھے ان کا مشاہدہ کیا لقد رام آیات رب ہل کمرا افرائے تم اللہ تب <عُصَّى> اب یہاں مضامین وہی شروع ہو گئے ہیں جو مکی صورتوں کے ہیں تو کیا تم نے دیکھا ہے دیکھو تو غور تو کرو تم لوگوں تم نے اور تضزا کے بارے میں غور کیا اور منا تو ساد سکل تم نے یہ تین دیویاں بنا رکھی ہیں اللہ کو مزکرو الحصا کیا تمہارے لیے تو مذکر بیٹے تمہیں پسند ہیں اور اسے تم نے بیٹیاں الاٹ کی ہیں دل کاسمت الزیزا یہ تو بڑی بھونی تقسیم ہے جو تم نے کی ہے تو خود اپنے لیے بیٹے پسند ہیں اللہ کو الاٹ بھی کیے تو بیٹیاں اور ان کی حقیقت کوئی ہے نہیں انی اللہ اسماؤن سب میں تمہان تم آبا یہ کچھ نہیں ہے سوا اس کے کچھ نام ہیں جو دھر لیے ہیں تم نے اور تمہارے آبا و اہداد نے ماں بحم سلطان اللہ نے ان کے لیے کوئی نہیں اتاری ایلی ایلی تحول انفس یہ نہیں پیروی کر رہے مگر اپنے صرف زن کی اپنے گمان کی زن و تخمین اٹکل پچو یا تحول انفس جو خواہش نفس ہے وشفل تھنکنگ ہے انہوں نے کچھ چیزیں بنا لی ہیں اپنی خواہشات ہی کو عقائد کی شکل دے دی بلکہ جبکہ ان بدمختوں کے پاس ان کے رب کی طرف سے یہ الہدا آ گیا قرآن آ گیا محمد آ گئے ام لنسان ماں تمنا کیا انسان کو مل جائے گا جس کی وہ آرزو کرتا ہے فل اللہ آخرا تو اور اولا اولا دنیا سب اگلا پچھلا آخرا اور دنیا سب کا اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ میں وہ کم ممت ان سے سما بات لا تری شفا تم شیا کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ ان کی شفات ان کے کسی کام نہیں آئے گی وہ شفاعت کر رہے ہیں لدین آ اللہ ان کو بخش دے جو امال اللہ ہے ان کے حق میں کوئی شفاعت نہیں کرے گا جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں سورہ غافر میں سورہ مومن میں فرستے یا تخلون منفی اللہ زمین والوں کے لیے استفاد کرتے ہیں لیکن ان کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے لاتون سفا تو ہم شعین اللہ یاد راہ منگ شاہ ورگاہ وہ تو جس کے لیے اللہ اجازت دے گا چاہے گا اس کو اجازت ہوگی تو اس کو فائدہ پہنچے گا لاخمن کا تھا یہ لوگ کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہوں نے فرشتوں کے نام رکھ دیے ہیں وارنس یہ فرشتوں کے نام پر انہوں نے اپنے خیال کے مطابق یہ دیویاں جو ہے وہ گڑ لی تھی ماںم بہی بن علم ان کے پاس کوئی علم نہیں کوئی دلیل نہیں نہ اپنی دلیل اور نہ کوئی اللہ کی اتاری ہوئی کسی کتاب سے کوئی شرط تو بےلہ نہیں پیروی کر رہے مگر صرف زن کی بانگ کی وہ الحق پہ اور زن جو ہے وہ حق سے انسان کو مستقبل نہیں کر سکتا حق وہ ہے جو آ رہا اللہ کی طرف سے جو وہی کیا جا رہا ہے یا پھر یہ انسان کا وہ علم ہے کہ جو ان سما بل بسر اس سے جو حاصل ہو رہا ہے اس کی ابزرویشن ہے اور یہ سینس ڈیٹا کو پروسیس کر کے نتیجہ نکالتا ہے عقل سے وہ علم ہے علم و علمان یا علم وہ ہے ایکوائرڈ نالج اور یا علم یہ ہے جو ریویلڈ نالج ہے باقی ضرور و تخمیم کی کوئی حیثیت نہیں